گلٹ کا تانبے کا پیتل کا کوئی چھلا کوئی جیسے لوہے کا چھلا پہن لیا تو کہن لے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں فلاں صاحب یہ پڑھ کر کے دیتے نا تو بواسر چلی جاتی یہ سب ناجائز کوئی نہیں میں ایک مرتبہ علامہ ابو البرکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا تو ایک عالی میں دینا نام نہیں لیتا میں تو ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی گلٹ کی اللہ ابو البرکا صاحب بڑے علمی آدمی تھے آدھا فاض ال بریلوی کے ہم نشی تھے کوئی سبق بھی اعلی حضرت سے پڑھے اور ان سے ان کو خلافت بھی تھی تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے کہا جی مدینہ شریف سے آئی ہے اس لیے برکت کے لیے میں نے پہناوا ہوا انہوں نے کہا اچھا اچھا فرما یہ آرڈر بھی مدینہ شریف سے آیا کہ یہ انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے یہ آرڈر بھی وہیں کا کرتے ان کے سامنے وہ انگوٹھی اتار لی تو ایسے گلٹ وغیرہ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے پھر یہ نہیں یہ جو گلٹ ہے تانبا پیتل یہ مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے اور عورتوں کے لیے بھی نہ جائز یعنی کہ عورتوں کے لیے ہاں پلاسٹک کی جیسے چوڑیاں ہیں پلاسٹک کے بندے ہیں وغیرہ یہ چونکہ دھاد نہیں ہیں اس کی عورتیں استعمال کر سکتی ہیں آج میں آپ کو تجویز دیتا ہوں اچھا یہ مسئلہ نکل آیا اور وقت بھی کافی ہو گیا میں بیمار آدمی بھی ہوں مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا مگر آپ کی دلچسپی کو ملو رکھتے ہوئے میں بس بیٹھ گئی اللہ اس کے رسول کا فضل ہے بہرحال شبی اللہ صلی اللہ سید مولا محمد اماؤدینکرم والی باریک وسلم سلاۃوں سلام علیہ سیدی یا رسو آج کل چوری اور ڈکیتی کے بہت واردات ہیں اب آدمی کو اپنی عزت بھی بچانی ہوتی تو عموماً کیا ہوا کہ خواتین جو ہیں وہ نقلی کڑے پہن لیتی ہیں نقلی زیور ڈال لیتی ہیں تاکہ عزت بھی برقرار رہے اب ظاہر ہے کہ آپ سے کون پوشے گا کہ بوا یہ اصلی ہے یا نقلی اس میں کس کو فرصت ہوتی سب کو تو اپنے لباس کی نمائش کی فکر لگی ہوتی کہیں جھولڈی تمہیں آئے کہیں سلور تو نہیں پڑتی کیسی لگ رہی عمر تو آپ کے ہار کی طرف کون دیکھے تو وہ چوڑی اور ہار دے کر لوگ یہی سمجھیں کہ بھئی یہ اصلی تو میں آپ کو طریقہ اس کا بتاتا ہوں جائز آپ زیور بنائیں چاندی کا بنیادی طور پر چاندی خاتون کے لیے جائز آپ اپنی عزت برقرار رکھنے یا خواتین دکھانے جب بھی آپ کسی شادی میں جائیں شادی کو روز تو ہوتی نہیں تو اس پر آپ سونے کا پانی چڑھا لیا کریں بالکل نیا لگے گا آپ کو تو سونے کا پانی چڑھا کر اس کو حفاظت سے رکھیں جب کہیں شادی میں جائیں تو بجائے گلٹ کی تانبی اور پیتل کے زیور پہننے کے یہ چاندی کا زیور پہن لیا جائے جس پر سونے کی پالش ہو تو یہ جائز ہے اور یہ بھی بتا دوں میں آپ سونے کا چاندی کا زیور بنا کر اس پہ پانی چڑھائے نا آپ بازار دیکھ کر میں چونکہ بازار ہے تھوک بازار میرے یہاں میمن مسجد مسلمدین گارڈن کے سائنس کا توک بازار چاندی کا زیور آپ بنائیں تو میرا خیال اس کی بھی اتنی قیمت ہے اور جتنا نکلی لیں گے اس کی بھی وہی قیمت اس لیے جب دیکھا کہ سب نقلی پہن رہے ہیں تو نقلی کی قیمت بھی اتنی بڑھا دی کہ میں اپنے شادی سے اگر موازنہ کروں تو شاید اس زمانے کے سونے سے زیادہ مہنگے گلٹ کے یہ ہار یا چوڑیاں یا تو اس کے بہتر یہ کہ آپ چاندی کا بنا لیں اور اس پہ پانی چڑھانے کے بعد میں اس کو استعمال کریں گلٹ کی چیزوں کو نہ پہنے اس پہ بہاری شریعت میں بھی اعلی حضرت فاضل بریلے نے بھی یہ مسئلہ لکھا کہ یہ جو نقلی زیورات ہیں ان کو پہن کر اگر نماز پڑھی جائے تو ان کو اتار کر کے پھر نماز کو پھیرنا لوٹانا یہ واجب ہے لہذا اپنی نمازوں کی حفاظت کی جائے